الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونقمن به ونتبكر وليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزللا ومن يزلل فلا هاديلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كُلُّ نَفْسٍ إِنَّمَا لَهَا مَا كَسَبَتْ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حمید اللہم على محمد آل محمد كما آل حمید نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دنوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے جا زندگی و دینا سے جون ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جون کے ہوا کیلا شاعر کی خفا ہے منا کے کلا کچھ ہم بھی اپنا چیرے برتن سوار لیں ابو بکر سے آئی عشق و وفا کے کھیلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تگ ہو گئی قبو کے اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا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 جو کا نہیں حیات النبی کے وہ مردہ دل ہیں جو کا نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف اہناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستو اور بھائیو میں ابتدائی گفتگو میں یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اعل سنت و احناف دیوبند کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں جرت کے ساتھ کرتا ہوں اور بلا جگر کرتا ہوں ججر کس کو آتی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو اور ڈر اس کو لگتا ہے جس کو اپنے ساتھ خدا کی طاقت پہ یقین نہ ہو ہمارے پاس دلائل بھی ہیں ہم ججکتے نہیں ہیں اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے ڈرتے بھی نہیں ہیں مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ میں پنجاب کے کس دیہات کا ہوں اور بلوچستان کے کس قصبے کا ہوں ہم نے سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے اس لیے ہمارے سامنے پوری دنیا کی عیسیت ایک گاؤں کی ہے اب تو ویسی گلوبلائزیشن کا دورہ ویسی پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے مسئلے ختم ہو گئے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیا آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پہ بات کرنی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ میں پیش کروں جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مخالف ہو آپ کا حق حاصل ہے کہ مجھے روکو اور اگر ہمارے مسلک کے خلاف نہ ہو تو جرآب روکنا چاہو گی تو میں تب بھی نہیں گا غلط بات ہو تو آپ کو چاہیے مجھے روک دو میری کوئی رو رعیت نہ کریں لیکن بات دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے اور یہ بات میں دوسری اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض زراعت کا ذہن ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی زین سازی کی گئی ہے یہ مسئلہ بیان کرو یہ بیان کرو یہ بیان کرو ہماری ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے ہم دیوبند کے گھر میں پیدا ہے دیوبند کے مدرسوں میں پڑے ہیں دیوبند کے نام پہ دنیا میں کام کرتے ہیں اب ہماری مزید ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری بات یہ زیر نشین فرمائے بہت سارے حضرات مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاح علاقے میں یہ مسئلہ بیان نہ کرے یہ بیان نہ کرے یہ بیان نہ کرے کیوں وہاں یہ فتر نہیں یہاں یہ فطرہ نہیں میں نے کہا ہم اس بنیاد پہ کام نہیں کرتے کہ فلاں مقابلے میں ہے یا نہیں ہم نے اپنے عقائد کو مصبت انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ ہماری عوام پورے دلائل کو اس پر میں, چھوٹا سا پیش کرتا ہوں میں نے رمضان المبارک میں بیان کیا اور گفتگو بیس تراوی پر کی جب میں بیان سے فارا ہوا تو خان صاحب پڑے لکھے سمجھدار تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے ہمارے سیاتاباد فیس سکس میں آٹھ اور بیس کا جھگڑے ہی نہیں سارے بیس پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بیس ترائی پر جان کی کیا ضرورت پیش آئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس علاقے میں کوئی پولیو کا مریض بھی ہے مجھے کہتا نہیں تو میں نے کہا پولیو کا حفاظتی ٹیک لگانے کے لیے اگر ڈاکٹر آئے تو آپ ٹھیک ہے میں نے کہا جب مریض نہیں کیوں پلاتے ہیں کہتے ہی حفاظتی ٹیکہ ہے یہ بیان بھی حفاظتی بیان, <تصفح> بیان <تصفح> اب بات سمجھ جائے گی آپ <تصفح> بعض لوگ کہتے ہیں یہاں تو یہ لوگ ہیں ہی نہیں یہ تو ہو تھوڑے ہیں آپ نے بات کیوں شروع کی ہے بھئی یہ حفاظتی بیان ہے جب یہ ہوتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ فتنے پیدا نہیں ہو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں <تصفح> نے آپ کی خدمت میں سورت و لاسر کریم کی مختصر ترین سورت تلاوت کی ہے اس آیت کی جو میں تفسیر کروں گا اس کا آسان سا حوالہ بھی دوں گا کہ جس پر سب علماء کی دسترس ہو اور بڑے آرام سے اردو کی تفسیر میں حوالہ دیکھ سکے میری عادت ہے میں بیانات کے دوران حوالے ایسے دیتا ہوں جس تک ہر آدمی کی پہنچ ہو ایسے حوالے نہیں دیتا کہ جس تک عام آدمی کی پہنچ نہ ہو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چار باتیں اشاعت فرمائی ہیں نمبر ایک احسم اٹھا کر فرمایا کامیاب و شخص ہوگا نمبر ایک امن اس کا عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو امر صالحات عمل سنت کے مطابق ادا کرے نمبر تین اگر عقیدہ کے اندر فساد ہو تو شبہات سے فساد کا اضالہ کرے تواس بالحق اور اگر مزاج میں خواہشات اور شہوات ہو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 تواصل بالحق اور تواصل بالصبر یہ عوام کے بس میں نہیں ہے یہ صرف علماء کا کام ہے عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے عمل میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے شبہات کا اضالہ کریں گے تواصل بالحق بنے گا اور خواہشات کو ٹھیک کریں گے تواصل بالصبر بنے گا یہ تفسیر کس نے لکھی ہے معارف القرآن میں مفتی محمد شہی رحمت اللہ الکھی ہے الفاظ میرے ہیں گفتگو حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور مسئلہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے آج کی مجلس میں, میں ایک نظریے کو بنیاد بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مختصر سا ذکر کر کے اس میں جن عقائد کا تذکرہ ہے اور ان کی بنیاد پہ جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں میں اس کو صاف کروں گا پہلے کچھ ہمارا ذہن ٹھیک ہو پہلا نظریہ ایک ذہن نشین فرما لیں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 اور جو صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ نہ سمجھے یہ بھی حق پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے الفاظ چاہیے نبی دے گا اور اللہ کے الفاظ کا مانا چاہیے وہ بھی نبی دے گا پیغمبر کے الفاظ چاہیے وہ صحابی دے گا نبی کے الفاظ کا مانا چاہیے تو وہ بھی صحابی دے گا نبی نمائندہ خدا کا مطلب یہ نہیں ہے الفاظ قرآن مزیلے کے نبی سے لو اور مانا خاران کے موری صاحب سے لو الفاظ قرآن نبی سے لو اور مانا سرگودہ کے مولوی سے لو الفاظ قرآن مدینے کا نبی دے تو مانا بھی مدینے والا نبی دے اور اگر پیغمبر کے حدیث کے الفاظ نبی کا صحابی دے تو مانا بھی پھر پیغمبر کا صحابی دے یہ آپ بنیادی نظریہ سمجھیں میں اس ہلکی سی چھوٹی سی دو سال دلیلیں دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں نبی نمائند خدا ہے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 چودہ ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو ان صحابہ کے سے بیعت لی ہے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اوپر پیغمبر کے صحابہ نے ہاتھ رکھا پھر آخر میں اپنا ہاتھ نبی نے رکھا ایک قرآن کریم کو دیکھو اور سات حدیث مبارک کو دیکھو قرآن کریم میں ہے ان الدین وبا یو نا ان اے پیغمبر جنہوں نے بیعت آپ کی کی ہے دیکھنے میں بیعت آپ کی ہے در حقیقت یہ بیعت خدا کی ہے خدا نے نبی کی بیت کو اپنی بیت فرمایا ہے اس کی وجہ نبی نمائندہ خدا ہے نبی کی بیت خدا کی بیعت ہے اور پاک میں ہے حضور پاک میں ہاتھ بڑھایا اوپر صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے پھر اگر عثمان ہوتا وہ بھی بیت میں شریک ہوتا عثمان نہیں ہے یہ دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے لیکن یہ آپ عثمان کا ہاتھ سمجھو پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا کیونکہ اس لیے کہ عثمان پیغمبر کے کام کے لیے پیغمبر کے نمائندے بن کے گئے تھے تو قرآن کریم نے بیس مصطفیٰ کو بیت خدا فرمایا پیغمبر نے بیس مصطفیٰ کو ید مصطفیٰ کو ید عثمان فرمایا نبی نمائندے خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے میں روایت موجود ہے انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عثمانہ کان رسول اللہ ہے یا رسول ہے کان رسول رسول ہے یہ رسولہ کا معنی الگ ہے رسول اللہ کا معنی الگ ہے رسول رسول اللہ ہے رسول اللہ سے مراد اللہ کے پیغمبر ہے رسول رسول اللہ سے مراد عثمان بن عفان ہے ارے انس فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر میں یہ رسول اللہ ہیں عثمان مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ہے. رسول اللہ کا معنی نمائندہ خدا ہے رسول اللہ کا مانا نمائندۂ مصطفیٰ ہے ہمارے پیغمبر خدابیہ میں نمائندہ خدا بن کے کھڑے ہیں عثمان مکہ مکرمہ میں نمائندہ مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں میں نے ایک عید اور ایک حدیث پڑھی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائند مصطفیٰ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 اسی طرح لوگ آپ سے کہیں گے بھائی تم میں اور اہل عیسو میں فرق کیا ہے ایک شخص مجھے کہتا ہے بھائی تم میں اہل عیشو میں فرق کیا ہے میں نے کہا پہلے ان سے پوچھو پھر ہم سے پوچھو ہم سے پوچھا ہے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہتے جی ہی وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ جو ابو حنیفہ ادھر آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاؤ امام ہے ادھر آؤ تو نبی ہے ادھر جاؤ تو فقہ ہے ادھر آؤ تو حدیث ہے میں نے کہا بالکل غلط کہتے ہیں جی تم کیا کہتے ہو میں کہتا ہوں ادھر جاؤ تب بھی نبی ہے ادھر آؤ تب بھی نبی ہے ادھر جاؤ تب بھی حدیث ہے ادھر جاؤ تب بھی حدیث ہے پھر مولانا فرق کیا ہوا ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی ادھر بھی ادھر بھی حدیث ادھر بھی حزیز فرق کیا ہوا میں نے کہا فرق سمجھنا ایک بات میں دونوں کا اتفاق ہے ہم بھی کہتے ہیں پہلے حدیث غیر مقلط بھی کہتے ہیں کہ حدیث جو دے گا وہ پیغمبر کا صحابی دے گا نبی کے صحابی کو درمیان سے نکال دو الفاظ پیغمبر نہیں ملتے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جھگڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں الفاظ پیغمبر کا صحابی دے معنی کون دے اگر لفظ صحابی سے لو اور معنی بی صحابی سے لو جو بد بنتا ہے لفظ صحابی سے لو مانا بحابی سے لو تو مسئلہ غیر مقدس بنتا ہے ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے اور معنی بھی صحابی دے وہ نمائند مصطفیٰ ہے وہ کہتے ہیں لفظ صحابی دے گا مانا بحابی دے گا جھگڑا الفاظ کا بھی ہے جھگڑا معنی کا ہے الفاظ بھی نبی دے معنی بھی نبی دے مسلک اہم و سنت و اجماعد بنتا ہے مدینے کا نبی لفظ دے معنی قادیان دے مرضی بنتا ہے لفظ مدینے کا نبی دے معنی لاہور دے پرویزی بنتا ہے لفظ مدینہ کا نبی دے اور مانا بم دے تو بنتا ہے لفظ مدینے کا نبی دے اور مانا مدینے کا نبی دے تو مسلک جو بند بنتا ہے لفظ صحابی دے اور حدیف بنتا, بنتا ہے ہمیں صحابی مبارک تمہیں بہا بھی مبارک اگر آپ کو نہ سمجھ آئے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بنیاد اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے مجھے اگلی بات سمجھانے میں آسانی ہو ایک شخص آپ کو بھی کہے گا مجھے بھی کہتا ہے امام کے بیچ ایک فاتحہ پڑھتے ہو ہم لے نہیں پڑھتے دلیل تم پڑھتے ہو جی ہم پڑھتے ہیں میں نے کہا پھر دلیل آپ کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ تو نہیں ہے ہم تو نہیں پڑھتے تم پڑھتے ہو دلیل تمہارے ذمہ تاجی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلا مل یقرا بفاتہ تل کتاب جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ تو ترجمہ میں کر رہا ہوں نا ان کا ترجمہ سنیں لا سلا مل یقرا فاتحہ تل کتاب اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا ہو یہ ترجمہ ان کا ہے میں نے کہنا لا سلا من من چھوٹا ہے مانا چھوٹا کرو جو کرو یہ جو نہ کرو جو نہیں بنتا اس کا مانا نہیں سمجھا وہ <تصفح> کیا کہتے ہیں لا سلا لمن جو بھی خواہ امام خا مقتدی خا اکیلا میں نے کہا خا خو خ عزیز کا ترجمہ نہیں ہے بات سمجھ آ رہی لا سلا توجہ رکھنا لا صلات لمن لم یقرا تاجی کیوں من جو آم نہیں ہے میں نے کہا نہیں اتنا بھی آم جتنا آپ نے بنایا ہے میرے کہتے کتنا کہ ہے میں نے کہا آئے تو پڑھتا ہوں اور من کا ترجمہ آپ عام کرنا قرآن کریم میں ہے یستغفرون لمن تک الارض فرشتے اشتفار کرتے ہیں ان کے لیے جو بھی زمین میں ہو خواہ مسلمان خا کافر ٹھیک ہے کہتے نہیں میں نے کہا کیوں نہیں من عام ہے نا کہتے نہیں یہاں من سے برات مومن ہے تو میں نے کہا من لمبا نہ ہوا نا جو بھی یا لمن فی الارض فرشتے استغفار کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے یا جو شرات خواہ خان ہے جوش مرات مومن ہے تو اللہ صلاح تعلن اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑے یہ جو کو لمبا کرنا کرنا یہ ترجمہ تمہارا ہے صحابی کا نہیں ہے وہ یہ کہتے کیسے میں نے کہا اس پیغمبر سے تم نے سنی ہے کہا جی نہیں میں نے سنی ہے جی نہیں میں نے سنی ہے صحابی نے میں نے مانا صحابی سے کرو یہ عزیز بخاری میں ہے مانا ترمزی میں ہے امام بخاری استاد ہے امام ترمزی شاگرد ہے اللہ کے نبی استاد ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ شاغ ہے نے جمعہ کیا جو ترمزی میں موجود ہے نہ بہتا ہو اندا اضا کا نہ بہتا ہو اندا اضا ہو نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہ پڑے یہ حدیث امام کے لیے نہ یہ مختری کے لیے نہ یہ کس چاہیے کی؟ کیا حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے میں نے کہا اگر ترجم لفظ صحابی سے لو مانا بحابی سے لو تو یہ حدیث مختری کے لیے ہے اور اگر یہ لفظ صحابی سے لو مانا بھی صحابی سے لو تو پھر حدیث اکیلے کے لیے ہے اگر امام کے پیچھے فاطہ پڑھنی یہ مانا بہابی کا ہے فاطیہ نہیں پڑھنی یہ مانا صحابی کا ہے مانا صحابی سے لو تو امام کے پیچھے فاطیہ نہیں ہے مانا بہافی سے لو امام کے بیچ فاطہ موجود ہے میں نے یہ تو نہیں کہا تمہارے پاس حدیث نہیں ہے تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ہے تمہارے پاس یہ بخاری شریف ہے ہمارے پاس یہ بخاری شریف ہے جگڑا لفظ پر ہے یا مانا پر جھگڑا کس پر ہے بات تو صرف اتنی جی داڑی کتنی رکھنی چاہیے بتاؤ نہیںڑی <تصفح> کاجی نہیں گاڑی کو بڑھاؤ ہم نے کا کتنا کا جتنی بڑھتی ہے ہم نے کہا دلیل کا بخاری شریر میں ہے. دیکھو بخاری کے علاوہ بات نہیں ہوئی آپ سمجھیں کہ بہت بڑا عالم میں جو بات پوچھو بخاری جو بات پوچھو بخاری جو بات پوچھو بخاری یہ تو بہت بڑا بعض لوگ ہیں جو بات پوچھو قرآن جو بات پوچھو قرآن میں ساری بات وقت ہو رہا نا میں ساری کو چھیڑ نہیں سکتا یہ میں کرتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں گے تو نہیں کہ جی دلیل تازی جی بخاری شریف میں ہے میں نے کہا پڑی جی ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالب المشرقین وفیر اللہ وقف شوارت مشرقین کی مخالفت کرو اپنی داڑھی بڑھاؤ اپنی مونچ کٹاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نبی نے فرما دیا بڑھاؤ تم کون ہوتے ہو مٹھی کے بعد تراشنے اور کاٹنے والے میں نے گاجیش پیغمبر سے تم نے سنی ہے جی نہیں میں نے کہا میں نے سنی ہے جی نہیں میں نے کہا کس نے سنی ہے جی صحابی نے تو میں نے کہا ترجمہ خود نہ کرو ترجمہ صحابی سے لے لو حضرت امام بخاری نے لسانی کتاب باب کے دار یہ حدیث نقل کی ہے حضرت امام بخاری پہلے حدیث پاک لائے خالق المشرقین و فر اللہ وقف شوارف مشرقین کی مخالفت کرو اپنی داڑھی بڑھاؤ اپنی مچھ کٹاؤ اور کس صحابی سے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 قبل اللہ لہیتی پما فضول افزو عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ جاتے ہر یہ عمرے کے لیے سفر میں کئی دن لگ جاتے کچھ داڑھی ان کی بڑھ جاتی ہر عمرہ سے فارغ ہوتے اپنی کو وہ فما فضل جب مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے میں نے کہا لفظ صحابی سے لو مانا بہاپی سے لو تو داڑھی ناف سے نیچے تک جاتی ہے لفظ صحابی سے اور مانا صحابی سے تو پھر مٹھی ہی رہتی ہے تمہیں مانا بہاپی مبارک ہمیں مانا صحابی مبارک تخبیر یہ دو مثالیں کافی ہیں یہ میں نے تو بہت سارے مسئلے بیان کر کرنے ایک مسئلہ تھوڑا بنیاد بنا رہا ہوں اس کو تو میں نے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے نبی نمائندہ بولو نبی نمائندہ اور صحابی نمائندہ ہے توجہ رکھنا نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفیٰ انبیاء کی تعداد کتنی ہے میں آپ سے وہ بات پوچھتا ہوں جو آپ کو آتی ہے وہ نہیں پوچھتا جو آپ کو نہیں آتی کیونکہ میری عادت ہے میں سان سان سے بات کرتا ہوں انبیاء کی تعداد کتنی ہے بولو ایک لاکھ صحابہ کی تعداد کتنی ہے کیوں انبیاء بھی سوالاک صحابہ بھی سوالا. ایک جیسی تعداد کیوں ہے نقطہ سمجھنا انبیاء بھی سوالاک صحابہ بھی سوالاک میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں جن کو مجھ عقیدت ہے ان کو لطفات ہے جن سے عقیدت نہیں ہوتی وہ تیسرے گیئر میں چوتھا گیئر لگ جاتا ہے اور فرق کچھ نہیں بڑھتا میں تو بات چھپاتا نہیں ہوں جن کو محبت ہے محبت بڑھ جاتی ہے اور جن کو نہیں ہوتی تیسرے گیئر کی بجائے چوتھے میں چلے جاتے اس لیے میں دعائیں مانگتا ہوں بد دعائیں کبھی نہیں دیتا اللہ جو ہمارے آنے پر خوش ہیں مزید خوشیاں دے جو ہمارے آنے پر پریشان ہیں ان کی پریشانی ہے دور فرما ہم نے دعا دی ہے بد دعا تو نہیں دی اب بات سمجھنا کی تعداد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 نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفیٰ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اعزاز بخشا ہے میرے محمد کی اعزاز تیرا ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں اس پر نمائندگی خدا ختم ہے ان پر نمائندگی مصطفی ختم ہے میں جملہ کہنے لگا جب حضور آئے ہیں نبت ختم ہو گئی جب حضور گئے ہیں صحابیت ختم ہو گئی اس طرح پیغمبر کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا قائل ہونا یہ بھی ایمان سے نکلنا ہے پیغمبر کے جانے کے بعد کسی اور کی صحابیت کا قائل ہونا یہ بھی ایمان سے نکلنا ہے نبی کے آنے پہ نبوبت ختم ہے نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے صحاب نبی نمائندہ خدا صحابی ایک عنوان تو یاد کر لینا نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفی میں ایک بات اور کہنے لگا نبی معصوم ہے یا نہیں بولو نبی اور صحابی معصوم نہیں ہے بلکہ <تصفح> میں جملہ کہتا ہوں نبی تنہا معصوم ہے صحابی تنہا مومن صحابی تنہا عادل صحابی تنہا حجر صحابی تنہا محفوظ جملہ یاد رکھنا نبی تنہا معصوم صحابی تنہا مومن صحابی تنہا حجر صحابی تنہا محفوظ صحابی تنہا عادل اور جب سب جمع ہو جائیں تو ایسے ہی معصوم جیسے نبی معصوم ہے آپ اس کا معنی سمجھو تو پھر اصول فقہ کھولو کہ جمعۂ صحابہ یہ معصوم ہے اس کی وجہ نبی اکیلا نمائندہ خدا ہے اور صحابی تنہا یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے کوئی صداقت میں نمایاں کوئی عدالت میں نمایاں کوئی حیاب میں نمایاں کوئی شجاعت میں نمایاں کوئی حدیث میں نمایاں کوئی فقہ میں نمایاں وہ نبوت پیغمبر کے صحابہ میں بکھرے ہیں اور پیغمبر تنہا نمائند خدا ہے یہ سارے ملے تو کامل نمائند مصطفیٰ ہے ایک جب صحابی اکیلا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 نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے؟ نبی نمائندہ ہے خدا صحابی نمائندہ مصطفیٰ جب نبی بولے توجہ رکھنا. جب نبی بولے تو پھر قرآن بنتا ہے جب صحابی بولے تو پھر حدیث بنتی ہے نبوت کی زبان سے جملہ نہ نکلے قرآن ماننا مشکل ہے صحابی کال رسول نہ کہے تو علی مصطفیٰ کہنا مشکل ہے نبی کی زبان حجت ہے تبھی تو بولے قرآن ہے صحابی کی زبان حجرت ہے تبھی تو بولے حدیث ہے نبی حجت نہ مانو قرآن نہیں ملتا صحابی حجر نہ مانو پیغمبر کا فرمان نہیں ملتا نبی نمائندہ خدا ہے وہاں سے قرآن ملتا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے وہاں پیغمبر کا فرمان ملتا ہے نبی نمائندۂ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے میں یہ <t realidade> بات اس لیے کہتا ہوں یہ زین بندے تو اگلی باتیں سمجھنا بہت آسان ہے اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائے ہمارا میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں میں صرف اشارے کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے عورت کی نماز کا طریقہ بولو مرد کی نماز عورت کی نماز میں فرق ہے میں اپنے درائل نہیں چھیڑ رہا جو لوگ کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے ان سے پوچھو دلیل کیا ہے وہ دلیل سی بخاری آپ پریشان ہو گیا بخاری سے جی بات نہیں کرتے بھائی دلیل کاری صحیح بخاری وہ دلیل کون سی ہے میں اس مکمل دلیل پہ بات نہیں کر رہا آپ نٹ کھول لو مرد عورت میں فرق میرا بیان سن لو ایک گھنٹے میں پورے دلائل آئیں گے میں نے جو ایک جملہ کیا نا اس پر میں سارے دلائل لے لو تاریخ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے نے پوچھا دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں ہے دلیل پیش کرو مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار تم نماز ایسے پڑھو توجہ رکھنا تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں میں نے غیر مقلف سے پوچھا کہ تم کہتے تو مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے دلیل صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سلو کمارا تمنی اسم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں میں نے کہا لفظ تو غلط کیا ہے غلط کیسے کیا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 جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہمیں تو خطاب ہی نہیں ہے یہ خطاب تو انہیں ہے جنہیں نبی کو دیکھا ہے ہے میں نے کہا وہ کون ہے کیا جی پیغمبر کے صحابہ میں نے کہا جو حکم انہیں تھا تو انہیں اپنے لیے کیسے بنا لیا کیا تھا پھر حدیث کا مطلب میں نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کمار اور او سلیف میرے صحابہ تم نے نماز ایسے پڑھنی جیسے تم نے مجھے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 بخاری ہے مجھے کہتے ہیں جی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں ان کی پیدائش تو بہت بار ایک سو چورانوے کی ہے میں نے کہا پھر کون ہے کسی کا نام لے امام شاپی ہے نہیں جی نہیں ان کی پیدائش کب کی ہے وہ تو جی ایک پچاس میں نے کہا امام مالک ہے ان کی پیدائش کب کی ہے یہ بتا صحابہ کو دیکھا کتنے ہیں تو اللہ کے نبی کو دیکھا صحابہ نے ہے صحابہ کو دیکھا امام اعظم ابو حریفہ نے ہے قرآن کریم نے اللہ جی باتین رسول منهم آخرین منهم لما بہم یہ بات اس سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہیں آخری سے مراد امام سیودی شافی نے لکھا ہے میں نے اس کا مانا یہ ہے صحابہ نماز وہ پڑھیں جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے ہم وہ پڑھیں جیسے صحابہ کو پڑھتے دیکھا ہے تو جس نے صحابہ کو پڑھتے دیکھا اسے ابو حنیفا کہتے ہیں صحابہ کی نماز نبی والی ہے اور ہماری نماز صحابہ والی ہے ہماری نماز صحابہ والی ہے اس لیے کہہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ ہم نبی کو نمائندہ خدا سمجھتے ہیں صحابی کو نمائندہ یہ میں نے نمانگ کا اشارہ کر دیا نہ میں نے اس پہ سارے دلائل دیے ہیں میں نے ساری اس پہ بحث چیڑی ہے میں نے آپ سے کہا تھا میں ایک نظریے کو بنیاد بنا کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایک تو آپ نے عقیدہ زیر میں رکھ لیا نبی نمائندہ ہے صاحبی نمائندہ ہے مصطفیٰ میں اکثر جن جگہوں میں جاتا ہوں نا تو میں کہ میرا بیان جلدی کراؤ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں کہ جلدی کراؤ اس کی وجہ میں نے مسلسل دلائل دینے اور دلیل ایسی چیز ہے کہ دماغ بہت زیادہ بھی چلے نا چالیس منٹ تک چلتا ہے اس وقت آہستہ آہستہ دماغ ساتھ دینا چھوڑتا ہے دلیل کو قابو کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا اور میری مجبوری ہے میں اگر ایک گھنٹہ بیان کروں دو گھنٹے بیان کروں آپ میرا پورا بیان بعد میں سن لیں ایک ایک جملے پہ دلیل ایک ایک جملے پہ دلیل, دلیل ایک جملہ بھی پورے بیان میں رجسٹر میں دلیل نہ دیتا ہوں تو بندہ کتنے دل یاد رکھ سکتا ہے میں اکثر کسی علاقے میں جاؤں تو میں کہتے یار مگر میرا بیان شروع کرو پھر تھا تھوڑی سی موکھر کرو مجھے دو ڈھائی گھنٹے بولنے دو میں ایک موضوع پہ دلائل دیتا ہوں پھر جب میرا بیان ختم ہو جائے پھر تم چٹیں لکھو میں تمہاری چٹوں کو جواب دیتا ہوں چار گھنٹے سال میں ایک بار مجھے دے دو پھر کوئی فتنا فتنہ رہ جائے تو مجھے بتانا اس بات سمجھے پہلے میں ایک موضوع پر دو گھنٹے بیان کروں پھر میں اعلان کرتا ہوں جس نے چٹ لکھنے لکھو میرے طرف سے خود آپ کو اختیار ہے جس موضوع پر چاہو لکھو میں تمہیں پابند نہیں کرتا لیکن جس شوق سے چٹ لکھو اسی شوق سے جواب سنو بعض جب چیٹ لکھتے ہیں تو ہسرے ہوتے ہیں جب جواب دیتا ہوں پھر چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے پریشانی ہے چٹ, پر چٹ لکھوئی ہی نا آپ کی چٹ نرم ہوگی ہمارا جواب نرم ہوگا چیٹ گرم ہوگی تو پھر جواب نرم نہیں ہوگا بس یہ دیر میں رکھ لیں اگر آپ نرم جواب لکھنا لینا ہے نرم سی چڑھ لکھو گرم جواب لینا ہے لکھو آپ کی مرضی ہے ہم تو مریض کے مطابق دوا دیتے ہیں دیتے ضرور ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ نہیں کہ جب دیر ہوتی ہے نا پھر لوگ تھکنا شروع ہوتے ہیں پھر اٹھنا شروع ہوتے ہیں پھر دماغ کام چھوڑتا ہے اور بازو صبح مزدوری پہ دفتر پہ کام پہ جانا ہوتا ہے وہ پھر بے کی بس ہو جاتی ہے پھر میری عادت ہے میں بیان کو سمیٹنا شروع کرتا ہوں پھر بیان مختصر کرتا ہوں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 وہ سسر باپ کے درجے میں ہے اور جس کو بیٹی دیں وہ داماد بیٹے کے درجے میں ہے تو جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ سسر باپ کی طرح ہیں اور جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ دماد بیٹے کی طرح ہیں باپ کا نمبر پہلے ہے بیٹے کا نمبر بعد میں ہے صدیق عمر کا نمبر پہلے ہے عثمان و علی کا نمبر بعد میں ہے پھر ان دونوں میں فرق یہ ہے صدیق عمر میں بڑے ہیں عمر اور عمر عمر میں چھوٹے ہیں نمبر دو پہلے لائے عمر کے بعد میں لائے تو صدیق کا نمبر پہلا ہے عمر کا نمبر دوسرا ہے عثمان و علی میں فرق یہ ہے عثمان دماد توہرے ہیں علی دماد اکارے ہیں اور دوسرا فرق یہ ہے ار عثمان کی عمر زیادہ ہے علی کی عمر کم ہے تیسرا فرق یہ ہے حالت بلوک میں عثمان نے کلمہ پہلے پڑا ہے علی نے بعد میں پڑھا ہے عثمان کا نمبر تین ہے علی کا نمبر چار ہے ہم جو چاروں کی ترتیب پہ چلتے ہیں وہ بلا دلیل نہیں ہے ان میں صدیق اکبر کی اپنی اہمیت اب عمر کی اپنی اہمیت اب چونکہ اٹھارہ ضلع آنے والا ہے عث رضی اللہ عنہ کی ہوگی نسبت لوگ گفتگو کرتے ہیں میں پوری گفتگو نہیں کرتا ان میں تھوڑے سے واقعات جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں اگر ایک واقعہ زیر میں رکھ لیں اس پہ بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے آپ ذرا اس کو سماعت فرمائیں ہمارے نبی توجہ رکھے مکہ مکرمہ سے چلے حضور مدینہ منبرا سے چلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں آپ نے عمرے کے لیے جانا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 اللہ کے نبی یہاں پہنچے ہیں ادھر سے اطلاع ملی مکہ نے ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے اللہ کے نبی عثمان کو بیجا، میں بڑا شارٹ واقعہ پیش کر رہا ہوں اب عثمان مکہ پہنچے اور وہاں جا کے ان سے مذاکرات کرنے تھے ہم مذاکرات کے لیے چلنے لگے صحابہ میں سے باد نے کہا میں عثمان کے مزے ہے وہاں تو مکہ آنے الگے مدینہ سے آئے طواف کریں گے ہم طواف نہ کر سکے عثمان تو کر لے گا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عثمان بھی اتنا اعتماد ضرور ہے میرے بغیر طباف وہ نہیں کرے گا اردو عثمان مکہ میں پہنچے تو مکہ بالو نے کہا اگر تم چاہو تو طباف تنہا کر لو تمہارے نبی نہیں کر سکتے اردو غنیب پرمانے لگے میں اپنے نبی کے بغیر طباف نہیں کر سکتا اب عثمان کو گرفتار کر دیا ادھر افواہی اڑا دی اب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ تم بیت کرو اب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے صحابۂ کے جب بیت کے لیے ہوئے ادھر قرآن کی آئے دوسری ہے لگت رضی اللہ فار مما بھی اللہ ان بیوں سے راضی ہے اللہ پاک کا فیصلہ خیر اگلی تفصیلات اب جانتے ہیں معاہدہ ہوا معاہدے کے ساتھ حضور کو واپس جانا پر لگا انتح البینہ یہ سورت الفتح کی نازل ہوئی اب اس میں بنیاد عثمانی غنی تھے جن کی بنیاد سے یہ سارا معاہدہ ہوا ان کی بنیاد پہ اللہ کے پیغمبر معاہدہ کر کے واپس گئے ہیں یہ ہے. سورت الفتح نازل ہوئی ہے اب یہاں دو تین باتیں سمجھے نمبر ایک عثمان بن عرفان نبی اللہ علیہ یہ نبی کے داماد ہیں تب دور دامات ہونے کی وجہ سے جو عثمان کو ظلم کہا جاتا ہے ایک طبقے کو یہاں سے غلط فہمی لگی ہے کہ دیکھو جی عثمان کون ہے نبی کے داماد ہیں عثمان کے نکاح میں بیٹیاں پیغمبر کی دو ہیں رقیہ ان کے جانے کے بعد امن کلثوم ہے یہ ظلم کہتے ہیں یہ نورین تصریہ نور کی ہے ایک نور رقیہ ہے اور ایک نور امی کلثوم ہے اگر پیغمبر کے نور نہیں تھے تو پیغمبر کی بیٹیاں نور کیسے اگر پیغمبر کی بیٹیاں نور ہیں اس کا معنی پیغمبر نور ہے تب ہی تو ضلع کہا جاتا ہے عثمان کو ضلع نوران کہنے سے پیغمبر کا نور ہونا ثابت ہے پیغمبر کی بشریت ثابت نہیں ہوتی میں میرے تو بات سے سمجھنا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اگر عثمان غنی کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی رک وہ نور ہے تو میرا سوال یہ ہے عثمان غنی نور ہیں یا بشر ہے جی بشر ہے میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ ایک طرف بشر ہو ایک طرف نور ہو اگر جنس بدل جائے تو کیا جا دونوں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے جنس بدلنے سے نکاح نہیں ہوتا اگر بیٹی نور ہے تو خامد کو نور ماننا پڑے گا تب ہی تو نکاح ہوگا اگر خامد بشر ہے تو بیوی کو بشر ماننا پڑے گا کبھی تو نکاح ہوگا جنس کا بدل جانا یہ کسی بندے کی خوبی نہیں ہے یہ کسی بندے کا عیب ہے میرے پیغمبر کی ذات بشر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کا بس نور ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں لیکن ندی کے کے نور سے کیا نبی کی بشریت ختم ہو جائے گی جو کہتے ہیں ختم ہو جائے گی آپ بس ایک دو سوال کریں اضرت علی نام ہے رضی اللہ عنہ علی میں جب دلیل سمجھاتا ہوں نا. پھر خاموش ہو علی نام ہے اور ان کا وقف کیا ہے اسد اللہ بخش کیا ہے اسد اللہ کا معنی اللہ. اللہ کا شیر نام خالد ہے اور وقف کیا ہے سیف اللہ کا معنی بولتے جاؤ نا دلیل سمجھو علی نام ہے اور وصف اسد اللہ کا مانا اللہ کا شیر حمزہ نام ہے وصف اسد اللہ اسد اللہ کا اللہ کا خالد نام ہے وصف سیف اللہ سیف اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا مانا اب کوئی بندہ کہ جی خالد بشر نہیں ہے کیوں وہ اللہ کی تلوار ہیں تلوار تو بشر نہیں ہوتی ارد علی بشر نہیں ہے کیوں اللہ کے شیر ہے شیر تو بشر نہیں ہوتا اب اسے کہو گے پاگل یہ شیر وصف ہے اصل میں بشر ہے تلوار وصف ہے اصل میں بشر ہے پیغمبر نور وصف ہے اصل میں بشر ہے اصل میں کیا ہے اگر وصف نور سے بشریت ختم ہوتی ہے تو وصف سیف سے علی کی بشریت ختم کرو سمجھ آ رہی ہے وصف سیف سے خالد کی بشریت ختم کرو بسف اصلیت سے علی کی بشریت ختم کرو ذات بشر ہے بصف اصد ہے ذات بشر ہے بصف سیف ہے پیغمبر کی ذات بشر ہے اور بصف نور ہے قفلی محمد مصطفیٰ صحابہ کردار صحابہ صحابہ ذرائع دلیل سمجھنا جو بندہ یہ بات آپ سے کہے بھائی تم کون ہو کہتے میں شاہ صاحب توجہ رکھنا کون ہو شاہ صاحب کبلا پیر صاحب بابا جی سادات اچھا تم شاہ صاحب ہو جی ہاں تم بشر ہو جی ہاں تمہارے نانا کون تھے نور تو نور کی اولاد بشر کہتے نہیں سمجھے نور کی اولاد بشر کی اولاد بشر ہوگی نور کی اولاد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 پیغمبر کو بشر مانو یہ تمہاری عزت ہے والد نور ہو بیٹا بشر ہو بیٹے کی نسل الگ ہو یہ بیٹے کے اندر عیب ہے نسل باپ واری ہو، یہ بیٹے کے اندر خوبی ہے ہم <مسحد> <مسحد> تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں تم دلیل ہونا چاہتے ہو <مسحد> <مسحد> ہم عزت دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو عزت دے رہے ہیں بھئی جو نانا کی نسل ہے قوم ہے وہی وہ آگین کی ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور دلیل سمجھو محبود دلی پیش کرو جو عموماً آپ پیش نہیں کرتے بماصل رسول ان اللہ بالثان قومی اللہ پرما جم جب نبی کو رسول کسی شخص کو رسول بنا کے بیچے رسول کی وہی اس زبان میں ہے جو زبان اس کی قوم کی ہے جو زبان اس کی قوم کی ہے اگر پیغمبر نور ہے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 خان قومی کا یہ بتاؤ ان کو ظلم رین کہاں کیوں کہتے ہیں میں نے کا ذن کسی بھی کہتے ہیں یا نور کا معنی وہ نہیں جو تو سمجھا نور کا معنی یہ نبی کا نور نظر ہے یہ نبی کا لگتے جگر ہے بیٹی کو لگتے جگر بھی کہتے ہیں نور نظر بھی کہتے ہیں رقیہ نبی کی نور نظر ہے امر کا نبی کی نور نظر ہے نور نظر کا معنی جس طرح اولاد آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ نور ہوتی ہے نورِ نظر ہے ٹھنڈر یہ جندک. پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی آنگ کی ہے. پیغمبر کی اولاد پیغمبر کی آنگ کی جھنڈک ہے وہ پیغمبر کی نور نظر ہے پیغمبر کی عثمان کو ملی ہے پیغمبر کی نور نظر عثمان کو ملی ہے ایک نہیں دو ملی ہے انہیں ضرور کہا نبی کی بیٹی نور نظر ہیں اور عثمان کی بیٹیاں ہیں اس وجہ سے نہیں کہا وہ نور ہیں اس وجہ سے کہا کہ نور نظر بس کا ایک لفظ عبارت میں نہیں ہوتا لیکن اب لفظ ہوتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہ نا آپ کو یہ بار بار بات کہتا تھا اب میں اصول اس پہ مثالیں شروع کرتا تو سٹیج والوں کو نیند آنی ہے عوام کا تو بسور ہی کوئی نہیں نہیں یہ اب کی بات نہیں ہے نا فطری سی بات ہے مجھے نیند نہیں آنی کیا, مغرب میں نے سفر کیا مگر کے بعد میں ڈیڑھ گھنٹہ دو گندہ سے ہوں میں تو تر تازہ ہو کر آیا مجھے ڈر تکلیف سٹیج پہ آنے والا مولوی تر تازہ ہوتا ہے دیکھو مجھے پانی مل رہا ہے تمہیں کو پانی دے گا <laughs> کسی کو پیاس اٹھے گا لوگ یار بیٹھو شرم کر اتنی دور سے تم قدم نہیں کرتے پیاس تو بندے کو آتی ہے دو گلاس پانی پی کر بیٹھا ہو اس نے پانی نکالنا بھی ہوتا ہے انسان کی مجبوری ہیں ضرورتیں بشر ہیں جی میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں میں پھر بات سمیٹتا ہوں پھر مجھے اب باپ کہتے ہیں مولانا تم دو گھنٹے بات کرو میں کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے جلسہ مغرب پر رکھو ایشام وخر کرو میں تین گھنٹے بات کرتا ہوں لیکن بات پھر سنے نا لوگ پھر چٹے لکھے پھر مسئلہ اور میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر گئے دوں. آپ کا یہ خران ہے نا میں سال میں ایک بار آؤں جس کا میری ترتیب پر ہو آپ دیکھنا فتنے دبن کیسے ہوتے ہیں انشاءالتا. فتنے دبتے کیسے جتنے مسائل موجود ہیں چٹے لکھتے جائیں پوچھتے جائیں لکھتے جائیں پوچھتے جائیں ہم کسی چٹ پر دلیل نہ دیں تو پھر جائیں نا ویسے دلیل دینی چھوڑ دی ہے میں عرضی کر رہا تھا ایک مسئلہ سمجھ آیا پیغمبر بشر ہے یا نور ہے نہ پوری بات کو حضور کی ذات بشر ہے حضور کا وقف نور ہے پیغمبر بشر ہیں یا نور ہیں پوری بات کو ہو نا ذات اور وصف ہم بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں. اب بتاؤ قرآن کی کوئی آئے ہمارے خلاف جائے گی جائے گی جب ہم نور مانتے ہیں ہمارے خلاف کیسے ہیں بشر مانتے ہیں ہمارے خلاف کیسے ہیں ذات آپ کی بشر ہے اور صفت آپ کی ماشاء اللہ یہ دیکھو مولانا صاحب کا کیسا نورانی چہرہ ہے اس کا کیا مان ان کو روٹی نہ دینا کیوں چہرہ نورانی بن گیا وہ نور بن گیا کھانے کی ضرورت کیا نورانی چہرے کا مانا یہ نہیں کھانا چھوڑ دے گا نورانی چہرے کا مانا کہ اس کے چہرے پر خدا کی رحمت اتر رہی ہیں برکتیں آ رہی ہیں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے یہ مانا ہوتا ہے نورانی چہرے کا اس لیے ہم پیغمبر کہتے ہیں نور سے مدار پیغمبر کی ذات بشر ہے اور پیغمبر کا بس نور ہے رضی اللہ صلی اللہ ولی اللہ دوسری بات سمجھے حضرت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 پتا ہے لڑائی نہیں ہونی پتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر یہ بیعت کو آپ نام کیا دیں گے سمجھ رہنا میں تو ادب کی وجہ سے وہ لفظ ہرگز نہیں کہہ سکتا جو لفظ بس آپ کا ہمارے علماء فرما دیتے ہیں میں جب یہ پتا ہے صحابی زندہ ہے یہ پتا ہے جی قتل نہیں ہوا یہ پتہ ہے لڑائی نہیں ہونی تبھی ان کی بیعت پہ اللہ رضامندی کا اعلان کیوں فرما رہے ہیں نبی کا صحابہ سے بیعت لینا پیغمبر کے ہاتھ پر صحابہ کا بیعت کرنا خدا کے رضی اللہ الرحم کے اعلان فرمانا اس بات کی دلیل ہے میرے پیغمبر کیل میں نہیں ہے عثمان قطر ہو چکا ہے اگر علم میں ہوتا کہ عثمان زندہ ہے قتل نہیں ہوا تو پھر بیت کا ماننا کوئی نہیں تھا تو یہ کہنا نبی کے و غیب ہے یہ ساری بیت کو جھٹلا دیتا ہے صحابہ کی وفا پہ پانی پھیر دیتا ہے صحابہ کے لیے اعلانِ رضا کے مانے نہیں رہتے اس لیے ہمارا دیوبند کا پیتا ہے اللہ اگر نبی کو دکھانے پہ آ جائے نبی فرش پہ ہے اللہ عرض کی خبریں بتا دے نبی کو بتانے پہ آ جائے پیغمبر مکہ میں ہے بیت المقدس کی بھی دکھا دے اللہ نہ دکھانے پر آئے تو نبی مقامی پر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال وہ اونٹ کے نیچے ہے خدا نہ دکھائے اللہ نہ دکھائے نبی نبیبیا میں ہے عثمان مکہ مکرمہ میں زندہ ہے اللہ خبر چھپا لے تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے پیغمبر علم الغیب رکھتے ہیں غیب کی خبر دینا الگ ہے غیب کا علم ہونا الگ ہے اللہ کبھی نبی کو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں اسے بنانا کہ غیب کا علم رکھتا ہے علم غیب صرف خدا کے پاس ہے میں تیسری بات کہنے لگا اللہ کے نبی مکہ سے چلے مدینہ مربرہ سے چلے کے رکے ہیں ہر بندہ کہتے حضور مدینہ سے چلے ہوا پر آئے ہیں پھر موہنڈا ہوا حضور واپس مدینہ آئے ہیں پھر اگلے سال مدینہ سے مکہ گئے ہیں آپ نے عمرہ کیا ہے پھر واپس مدینہ آئے ہیں ہمیں یہ بات سمجھاؤ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ پہ موجود ہوتے آنے اور جانے کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے میں عقیدے پیشوگر جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جو آتا اور جاتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے یہ واقعہ تو تبھی بنیں گے جب آپ پیغمبر کے لیے علم الب کے قائم نہ ہو چلے ایک اور عقیدے پر بات کریں عثمانی غنی کہاں پر اللہ کے نبی کہاں پر خدابیا میں توجہ رکھنا حضرت عثمان غنی مکہ میں نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں بولو یہ تو سوچنے کی بات ہے بھائی نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نماز میں اطلاحیات بیٹھتے ہوں گے یا نہیں اتہ میں نبی پر درود پڑھتے ہوں گے یا نہیں بولتے جاؤ نا اب یہ تمہارے قیدے خلاف پھر دلی لانے لگی ہر بندے نے راستے تلاش کیے ہیں ہمارا قیدا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں مسند احمد میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم فواتی خیر اللہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرا دنیا کو چھوڑ جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے جب میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تو رضو اعمال حکم علے تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے من حسن حمید اللہ علیہ ہے اگر تمہارا نیک عمل ہوگا میں اللہ سے اللہ کا شکر ادا کروں گا مکان اس کا خرد اللہ اگر تمہارا امال گندہ ہوا میں خدا سے وہاں بھی استفار کروں گا جب ہمارا نظریہ ہے پیغمبر کے پی اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارا نظریہ ہے عجیب البری سمیت ہو میری قبر کے پاس ضرور پڑھا جائے میں برائے راست سنتا ہوں ومن وہ منسلح فخر تم لمت ہو وہ بھی روایت ہو وہ جب ضرور دور سے پڑھا جائے مجھ پہ پہنچایا جاتا تمہارے خلاف اعتراض آ گیا اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تمہارا عیدہ قبول کر لیا جائے عثمان مکہ میں ہے نماز پڑھتے ہوں گے درود پڑھتے ہوں گے اگر نبی پہ پیش ہوتا نبی بیعت کیوں لیتے پیش نہیں ہوا تبھی تو بیعت لی ہے سو <coughs> سمجھ آ گیا جی، جی. اگر نبی پہ امال پیش ہوتے ہیں تو بیعت کیوں لی ہے وہ تو پتہ ہی زندہ اور اگر پیش نہیں ہوتے تبھی تو آپ کا خیال ہوا نا سمان شہید ہو گئے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 نبی کی قبر پہ سلاد پڑھو سنتے ہیں جب اس سے پڑو پہچایا جاتا ہے جب زندگی میں ہم ام کے پیش ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں آپ نے دلیل کیسے پیش کر دی ہے اسے علماء کی اس زبان میں کہتے ہیں یہ کہ قیاسم الفارق ہے ہم بات کرتے ہیں موت کے بعد کی تم حوالے دیتے ہو موت سے قبل کی جب ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے ہمارے خلاف دلیل بنتی کیسے ہے جب یہ ہمارا قید ہی نہیں ہے تو ہمارے خلاف دلیل بنے گی کی کیسے ایک بات میں علما گری کہتا ہوں عوام بھی سمجھے گی اس میں فرق کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے تب تو ہمارا عقیدہ نہیں امال پیش ہوتے ہیں اور جب اس دنیا میں نہیں ہیں اب ہمارا عقیدہ کے امال پیش ہوتے ہیں مجھے بندہ کہتا ہے فرق کیا ہے یعنی کہ فرق سمجھو امال کے پیش ہونے کی ضرورت کب ہوتی ہے امال کے پیش ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے پیش ہونے کی ضرورت کیا ہے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 آپ ہمیں پیش فرما دو ہم مانگ لیں اگر ہمارے عقیدے کے خلاف دلیل نہیں ہے تو وہ دلیلیں پیش نہ کرو جو ہمارے عقیدے کے خلاف بندی ہیں اس لیے ہمارا نظریہ وہی ہے جو ہمارے کابل علماء دیوبند کا ہے اللہ ہم سب کو اپنے کابل علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے توجہ رکھیں میں پورے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نبی نمائندہ خدا ہے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 تنہا عادل تنہا حجت تنہا محفوظ ہے اور جب سب مل جائیں پیغمبر کی طرح معصوم ہے لیکن معصوم کا معنی آپ کیلم میں ہونا چاہیے محفوظ کا معنی آپ کیلم میں ہونا چاہیے جب ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں اس کا معنی حرکت یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے جب صحابی کو محفوظ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے صحابی سے گناہ ہوتا نہیں ہے اس کا معنی ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ صحابی کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے تو معصوم کا معنی یہ نہیں نبی گناہ کرتا نہیں معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں صحابی کے محفوظ ہونے کا مانا یہ نہیں صحابی سے گناہ ہوتا نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے ہو جاتا ہے اللہ صحابی کے نامۂ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں ہے نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے اور تیسرا میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ کے بارے میں بڑی مختصر سی بات کی ہے اللہ ہم سب کو عقائد پر کار بند رہنے کی عطا فرمائے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اپنے کابر علماء دیوبند کے ساتھ کر دے باخرد الحمد للہ الحمد للہ رسول اے اللہ ہم سب کو فرما سے دربزر فرما بیماروں سے فرما اے اللہ مخروضوں کے قرض ادا فرماس مدرسے کو ظاہری پر باتیں عام فرما اے اللہ جن حضرات نے جلسے کے لیے کچھ بھی اہتمام کیا محمد صاحب ہے یہ کو فرما اے اللہ پر دنیا میں ہمیں اپنے عقائ پانے تحفظ کا ذریعہ بنا اے اللہ اسلام اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ جو بدخواہ ان کو ہدایت طا فرما اگر مقدر میں ہدایت نہیں جن جن کے ختم فرما اے اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے محفوظ فرما سنت کی نعمت دی ہے بیدار سے بچا جوڑا باطل سے بچا صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا جزر کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا اے مولا کریم اے مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے سب خانہ قبول فرمایہ اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیری خلق ہی محمد اجمائن خی الحم الرحمی